خدبہ نمبر چھبیس آپ علیہ السلام کے خدبے کا ایک حصہ جس میں بیسط سے پہلے عرب کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر اپنی بیعت سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بعث محمداً صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیراً للعالمین وَأَمِينًا عَلَى الْتَنزِيلِ وَأَنتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّدِينٍ وَفِي شَرِّدَارِ مُنِیخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَحَيَّاتٍ سُمْ یقیناً اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے عذاب الٰہی سے درانے والا اور تنزیل کا امانت دار بنا کر اس وقت بھیجا ہے جب تم گروہِ عرب بدترین دین کے مالک اور بدترین علاقے کے رہنے والے تھے ہموار پتھروں اور زہریلے ساپوں کے درمیان دودھ یعنی رہن سہن رکھتے تھے تشربون الكدر وتأکلون الجشن وتسفکون دمائکم وتقطعون ارحامکم العصنام فیکم منصوبة والآفام بکم معصوبة گندہ پانی پیتے تھے اور غلیس غزہ استعمال کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے اور قرابتداروں سے بے تعلقی رکھتے تھے بت تمہارے درمیان نصب تھے اور گناہ تویں گھیرے ہوئے تھے بیعت کے ہنگام فَنَبَرْتُ فَإِذَا فا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَحْلُ بَيْتِي فَضَنِنْتُ بِهِمْ عَلِ الْمَوْتِ فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَبَى وَشَرِبْتُ عَلَى الشَّجَعَ وَصَبَرْتُ عَلَى أَخْضِ الْكَبَمَ وَعَلَى أَمَرَّ مِن تَعْمِلْ عَلْقَمَ میں نے دیکھا کہ سوائے میرے گھر والوں کے کوئی میرا مددگار نہیں ہے تو میں نے انہیں موت کے موہ میں دینے سے گریز کیا اور اس حال میں چشم پوشی کی کہ آنکھوں میں خس و خاشات تھے میں نے خم غصے کے گھونٹ پیئے اور گلو گرفتگی اور ہنزل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا نے کی بیت اس وقت تک نہیں کی جب تک کہ بیعت کی قیمت نہیں تیہ کر لی۔ خدا نے چاہا تو بیعت کرنے والے کا سودا کامیاب نہ ہوگا اور بیعت لینے والے کو بھی صرف رسوائی ہی نصیب ہوگی۔ لہٰذا اب جنگ کا سامان سبھال لو وَأَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شَدَّ لَوَاهَا وَعَلَى سَنَاهَا وَاسْتَشْعِرُ السَّبْرَ فَإِنَّهُ أَتْعَا إِلَى النَّصْرَ اور اس کے اسباب مہیا کر لو کہ اس کے شولہ بھڑک اٹھے ہیں اور لطیں بلند ہو چکی ہیں اور دیکھو صبر کو اپنا شیار بنا لو کہ یہ نصرت و کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے